شاکر علیہ السلام علیکم خوش قسمتی سے آج ایسا موقع ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا آ, کچھ سوالات کرنے ہیں اگر آپ نہ منائیں اور وقت دے سکیں شاید پہلے تو یہ کچھ ذاتی قسم کے سوالات ہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کچھ حالات زندگی کو اپنے بتا دیجئے سب میں یو پہ میں رام پور میں پیدا ہوا جی اور تھوڑا سا وہاں آیا پھر بعد میں دلی اور بمبئی کے میں گزارا شروع میں مصور کی تعلیم میں نے دلی میں وکیل برادرس میں ہندوستان کے مشہور دو بھائی تھے ان کے ساتھ وکیل وکیل برادر وکیل برادر جی ہاں اس کے بعد پھر میں بمبئی میں में خلافات میں داخل ہوا جی پانچ سال تک رہا جی پڑھاتا بھی رہا ایک سال پڑھایا بھی جی پھر یوروپ چلا گیا جی لندن جی میں جی فرانس عرصے کو کیا میں کچھ عرصے کو رہا جی آو سال اور ففٹی میں میں واپس پاکستان آیا جی اور یہاں پر جو, جو, جو ہے, جو ہے نیو نیو زمانے میں نیو اسکول آف آرٹ کرا تھا جی اس میں ایک لیکچر سے حصیت سے جی میں نے ملازمت شروع کی پڑھانا شروع کیا ہوں اور اب میں وہاں پر پرنسپل ہوں انسوں سے ہو اچھا آپ نے تو یہاں ہندو پاکستان کی پرانی مصبری مصوری سبھی استفادہ کیا اور مغرب میں بھی آپ رہے آ, اس سلسلے میں یہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پرانے اساتذہ ہیں پرانے مصور ان میں سے کون پسند ہیں اور کیوں جب میں بمبئی میں تھا تو وہاں پر جو توجہ دلائی گئی کہ انگریز استاد तो उसने एजेंडा की मतवरी के ऊपर दिलाई जी लेकिन मुझे झाती तौर से प्लास्टु पेंटिंग ज़्यादा जी पसंद थी क्योंकि वो भी कांगड़ा इस्कूल इस जी वो इस वजह से कि उसमें तसन्न ज़्यादा नहीं है जी और ना वो हाथ की सफाई जो है सुबह तस्ती जिसको कहते हैं जी वो है बल्कि उसमें ان کے کترے پن میں اور رنگوں کے شوق انتخاب میں کو مجھے زیادہ خشن نظر آیا کو اور اس کے ذریعے سے پھر بعد میں میں نے ساؤتھ انڈیا میں یہ سفر کیا وہاں کے ایجنٹا الورا اور دوسرے جو عفنان گھروں گری کے نملے ان سے بھی مجھے خاص لگا پیدا ہوا جی پھر یوروپ میں جی میں جو گیا تو وہاں پر جی پرانے استادوں کی دیکھنے کا موقع ملا اس جی یورپین تو ان نے مجھے پرانے استادوں نے مجھے تن پیروتو جی اور الگروکو کا کام زیادہ پسند ہے پھر اسی کے وہاں اس دور کے بیسویں صدی کے مصوروں میں جی مجھے مارتیس جی اور بیراک کا کام پسند تھا اور اس میں یہ خاص قسم کا ہندوستانی جو مشرقی لگاؤ ان کے کلر کے استعمال ان کے خطوط کی کشیدگی میں مجھے نظر آیا تو so, میں نے اپنے بھی کے سیکھنے کے دوران میں مختلف استادوں سے سیکھا اور مختلف اسلوب اختیار کیے لیکن بعد میں مجھے ایبسٹریکٹ پینٹنگ کی طرف سے زیادہ لگا ہوا جس میں مضمون کی علاوہ ان کے بجائے زیادہ تر ٹیمپر یا مزاج کو زیادہ دخل ہوتا ہے جی جی تو ان سب چیزوں کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ تو ذرا مشکل ہے کیونکہ ان کے بہت سے اثر ہیں جی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں جن لوگوں سے میں ملا ہوں جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں جی اس سے مصور کا پیکر تیار ہوتا ہے میری شخصیت میں بنی ہے جی تو میں خود اس کا تجزیہ کرنا ذرا مشکل ہے خوب بجائے تو اس میں تو کوئی دوسرا جو میری تصویریں ہیں ان کو دیکھ کر اور میرے جو بچپن کے اور جوانی کے جو حالات ہیں ان سے کوئی نتیجہ مدد کرے تو, تو, تو آپ آب نے ابھی آ, فرمایا ایپسٹریکٹ آرٹ کے متعلق کہ آپ متاثر بھی ہوئے اس سے یہ خیال آیا کہ مغرب میں جو تحریکیں مختلف مصوری چلیں تو اس میں بلا شبہ آپ متاثر تو ایپسٹریکٹ سے ہوئے لیکن باقی تحریکوں سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ایپسٹریکٹ تحریک خود بخود تو وجود میں نہیں آ سکتی جی وہ ایک سلسلہ تاریخی سلسلہ ہے جی جو میرے خیال میں شروع ہوتا ہے الٹمیرا کیو سے جی اور مختلف درجہ بدرجہ مختلف دوروں میں آ کے جی وہ نئی شکل کرتی گئی کی اور پھر آخری شکل افسر کارڈ کا وہ تو ایسا کا ایک علیحدہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے جی اور نہ محسوس ہو ہیں اس کو ہم تاریخی لحاظ کی کڑی ہیں ان کو سمجھ کر ہم اس سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں بجائے تو, تو اس کے ساتھ ساتھ فلسفے کا بھی ہے میٹا فزکس جو ہے جو اس سے بھی کبھی جو زمانے میں سوچنے کا ڈھنگ تھا جی تو حسن جو ہوتا ہے وہ اس کے کسی شکل میں نہیں ہوتا آدمی جی یا مرد کی جی یا درخت کی جی بلکہ حسن اس کے رنگوں سے اس کے خطوط کی مناسب ترکیب سے پیدا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اب آرٹ آرٹسٹ کوئی کہانی کے ترجمانی نہیں کرتے جی بلکہ وہ ایک مزاج کو کو پیش کرتے ہیں اور وہ مزاج چائے کا مزاج یا زمانے کا مزاج رنگوں کے امتزاج اور خطوط کی تھانگی سے پیدا ہوتا ہے بجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرکٹ آرٹ میں کوئی چیز متشکل نہیں کی جاتی بلکہ رنگوں کے امتزاج اور خطوط کی وجہ سے جو اثر مترتب ہوتا ہے کسی ذہن پر اسے ایبسٹرکٹ آرٹ کہتے ہیں کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں اب ایبسٹرکٹ آرٹ کا می بھی تو بہت سی اسکول ہیں جی مجموعی طور سے جو ہے اس کو آپ اس طرح سے اس کا ایک تعریف کر سکتے ہیں جی کہ وہ جو ہے ان چیزوں ان انج رنگوں کے امتزاج سے جیسے آپ نے کہا اور خطوط کی ہمانگی سے ایک اثر اور ایک مزاج مرتب کرتا ہے جی اور یہی ایک قسم کی میں خیال سے یہ بہتر ہے جی میں ہاں مثلاً بعض تصویریں میں نے ایسی دیکھی ہیں اور غالباً ان میں آپ کی بھی ایک تصویر میں انہی کا زیادہ حوالہ دوں تو بہتر رہے گا مثلاً آپ کی تصویر ہے عورت اور بیل اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک عورت اور بیل کا جو تصور پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی چیز پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ریپریزینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ریپریزینٹ کوئی چیز ہو جائے تو اسے ریپرزینٹیشنل آرٹ کہتے ہیں کیا وہ ایپسٹریکٹ رہتا ہے نہیں یہ ریپرزینٹ عورت یا مرد یا بیل یا پھول جی یہ حالانکہ چائے تصویریں موجود ہوں جی لیکن اس کے ایک خاص اثر کو دیکھ کر کہ ان کو کس طرح سے پیش کیا ہے جی اس کو بھی اب تک آپ کہہ سکتے ہیں اور محنت جیسے عرض کیا میرا تو خیال یہ ہے کہ اب تک ہر بڑے دور میں اور ہر اچھے مصور میں کوالٹیز جو ہیں جی وہ جی موجود حاوی رہتی ہیں بجا اور سمے جیسے میں نے کہا کہ جدا اثرک آرٹ کی الٹر میلا کیو کے کی جی تصویروں سے ہوتی ہے اور اسی سے وہی وہ ایک میراف ہے آرٹسٹ کی بجا اور بجان میری تصویر کا جو آپ نے حوالہ دیا لگاہ اس میں بیل اور عورت ہے جی بیل اور عورت کا تہذیب کے مختلف دوروں میں میں پیش کی گئی ہے جی ویسے بٹانیہ میں بھی ہے جی اور کریٹ میں جی اور یونان میں جی, جی تو خاص قسم کی ایک اس میں ایک کہانی سیخایتی جی عورت اور بیل کا تعلق ہے جی وہ پیدا ہو گیا ہے لیکن میں نے جو اس میں ظاہر کیا وہ محض کسی ایک میٹا کوئی لیجنڈ جی یا کوئی سٹوری یا کہانی ہونے کی جی بلکہ میں مقصد میرا یہ تھا کہ دو کیفیت ہیں بیل کی اور عورت کی جی ان کو اس میں تضاد بھی ہے جی اور نزاکت اور طاقت طاقت کر جی تو یہ چیز پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس تصویر میں نہ بیل پیش کیا نہ عورت پیش کیا ہے بلکہ عورت کی نزاکت اور بیل کی طاقت دونوں کا جو تاثر ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کی ہے رنگوں میں وہ کھل جائیں خوب اچھا صاحب پاکستان میں موجودہ جو آرٹسٹ ہیں اس وقت مصور ہیں ان متعلق میں فردن فردن تو نہیں پوچھنا چاہتا لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ حال جو ہے پاکستان میں مصوری کا اور مستقبل اس کے مطالق کا کیا خیال ہے قابل غلط کو ہوگا یا ملازم نہیں ہے یہ تو ایک دھن ہے جی بہت تو اور ایک دیوانگی چاہیے جی اصطراب ہے تو جو اس میں زیادہ اور وہ دیوانگی اور یہ استراب جو ہے مختلف اثرات سے تہذیبی اور سماجی اس میں ایک رچاؤ پیدا کرتے ہیں جی تو ہمارے مصورے میں بھی پہلے سے پہلے چند تھے اب بہت سے کام کرنے والے موجود ہیں جی وہ ایک دوسرے سے کو بھی متاثر کرتے ہیں جی اور باہر سے بھی اثر قبول کرتے ہیں لیکن یہ کہ ایک کرناٹوں میں میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے یہاں کی پرانی تہذیب کے جو نمونے ہیں جی ان کی میں کیلیگرافی کا یا اور فوک کاٹ کے ان کے جو سمبل ہیں جن کو استعمال کرنے جی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ حالانکہ तरफ کی طرف سے ہمیں یہ اس کی اثر جو جی دیدہ وری جو پیدا ہوئی یا اس کا احساس ہوا وہ حالانکہ یورپ کی میں جو آج کل شوق آرٹ کا پرمیٹیو آرٹ کے مطالعے کا شوق بڑھ رہا ہے جی سے پیدا ہوئی لیکن یہ ایک بہت اچھا ہے کہ ہم اس طرح سے جی خود اپنی تہذیب کا پرانے غفیروں کا لگا کر اپنی تصویروں میں اس سے رکاؤ پیدا کرتے ہیں کیا صاحب یہی چیز تو نہیں جسے مغرب میں فاؤزم کہتے ہیں کچھ اسی سے تو نہیں م... تو کے میں رنگوں کا وہ تھا فاؤزم تو یہ تھا کہ ماتس جی اور رانزوک کا وہ تھا جو محض کا اثر تھا جیسے فیضان کا تھا تھا فارم کو وہ کہتا تھا کہ وہ جو کائنات ہے تو اس کو سار کو تحلیل کر سکتے ہیں مختلف اپلدیث شکلوں میں کو تو اس کے مقابلے میں ناتیف اور میں رنگوں کا انتظار تھا تو ایک نیا تحریر تحریک کا اثر وہ ہوا جو زیادہ جو کھوج تھی ان کو رنگوں کی طرف سے جی صابہ جی اور وان وقت بھی اس میں جی وہ تھا پھر بعد میں آگے بڑھ کر وہ جرمنی میں جا کے ایکسپریشنس جی تحریر کرایا کرائی جی اسی نے یعنی گویازم نے ایکسپریشنزم کا روپ کیا یہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی تحریکیں ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں کون سی تحریک ایسی ہے آج کل جس میں بڑی زیادہ شدت ہے اور چھا جانے کی صلاحیت ہے آج کل کی تحریک تو کوئی ایک انفرادی تحریک تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو بیسویں صدی کے میں جو کمپریشنس ایکسپریشنسریشن ان سب نے ہوا جی وہ سب مل کے ایک ایک موجودہ زمانے کا اس زمانے کا ایک مزاج بن گیا ہے جی اور وہ ہر ایک مسل جی کوش کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کرے جی اور اس میں اس کوشش میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں جی ختم ہو جاتے ہیں اور بارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مزاج اپنی شخصیت کی ہمہ گیری سے عالمگیری سے انہوں نے ایک مختلف چیزوں سے اثر لیے ہیں وہ سارے دور پر حاوی ہوتے ہیں شاہر صاحب جہاں تک اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو ہر زمانے میں اور ہر تحریک میں یہ رہا یعنی جو شخص مصور جو تصویر بناتا ہے اس میں اس کا مزاج کا دخل یقینا ہوتا ہے رنگوں کی پسند خطوط اس کا اپنے ماڈل کا انتخاب یا منظر کا انتخاب تو اس میں جو شخصیت آ جاتی ہے تو یہ جو شخصیت کی پروجیکشن ہے اس میں کیا کوئی خاص اظہار کا ذریعہ یا طریقہ اختیار کیا وہ گا؟ گا؟ مختلف ہے جو پچھاوے زمانے میں کیا سنت کے دور میں یا اس کے بعد جب میں خاصے یہ صنعتی انقلاب تک تھا موجودہ جو آرٹسٹ تھے فنکار تھے وہ اور سماج میں خاص کی ایک جگانت تھی جی. تو جو فنکار سوچتا تھا وہ اس کا تصویر کا خریدنے والا یا جو دیکھنے والا دیکھنے والا تھا یا اس کا سرپرف تھا جیسے میڈیچی جلڈرنس تھا کہ تو ان میں ان کے سمجھ میں بوجھ میں اور ان کی یقین میں کوئی تضاد نہیں تھا جی لیکن صنعتی انقلاب کے بعد جب کہ سڑکوں میں بڑھ گئے جی اس نے ہم جماعت کی حیثیت سے نے کر مختلف فرقوں کی شکلیں اس کی حیثیت اختیار کر لی تو اب جو تصویر بلانے والا ہے وہ اور جو خریدنے والا ہے یا اس کا جو سرپرست ہے اس میں کوئی جگہ نہیں رہی ایک اس کا یہی نہیں بلکہ اپنے اپنے بھی مختلف تعداد کے اندر بھی کوئی ڈسنٹیگریشن جسے کہتے ہیں پن اسپلٹ پرسنالٹی جسے हैं? کہتے ہیں وہ پیدا ہوئی کوئی محکم پرسنالٹی نہیں مگر اس کے اندر بہت سے طوفان رہتے تھے اب وہ آرٹسٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اچھا شاخر صاحب پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ رسل و رسائل کے ذرائع نہیں تھے مہیا سہولتیں نہیں تھیں اور پشاور لاہور سے بہت دور ہوتا تھا اور اسی طرح ہندوستان ایران سے بہت دور ہوتا تھا لیکن آج جب کہ دنیا ایک بہت قریب آ گئی ہے سمٹ گئی ہے اور فاصلے فاصلے کی کوئی یعنی بات ہی نہیں رہی تو اس صورت میں تو دنیا ایک دوسرے سے بہت قریب آ گئی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ایک تہذیب جو ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل کلچر ایسا ہو رہا ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے تو اس سمٹنے کے بعد بھی کیا وہ جو سپلٹ پرسنالٹی ہے یا تضاد ہے خیالات کا وہ قائم ہے اپنی جگہ میرے خیال سے جسمانی طور سے تو ہم ایک دوسرے سے بہت قریب آئے ہیں جی مغرب مشرق سب ایک دوسرے سے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے میں آپ سفر کر رہتے ہیں جی لیکن داخلی لحاظ سے جی حدیں جی بہت دور دور ہو گئی ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے اندر جی ذات جو ہے وہ بہت سے پہلو رکھتی ہے نیکی کا بدی کا جی خوشی کا غم کا جی اور وہ پتہ نہیں کہ کس وقت کون سا رخ جو ہے وہ حاوی آتا ہے نہ جائے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس کر سکتے ہیں کہ, کہ یقین کی کمی جی یا یقین یا ایمان کی کمی نہ کوئی ایمان ہے مذہب ہے جس کے پر کوئی پوری طرح سے ایمان لا کے ایک ویدت میں لوگوں کو سب کو لے آئیں لے آئیں جی نہ کوئی اور ایسا سہارا ہے جس سے مختلف شخصیتوں کی جو ہے رخ ہیں وہ مل جائیں جی تو صورت میں آرٹسٹ کا محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کی ذات کو سمجھے کی کوشش کرے اور ممکن ہے اس سے سمجھ سے اپنی تصویروں میں جس طرح رنگوں میں ہم وہ کرتا ہے ہارمنی پیدا کرتا ہے جی اور تو وہ اس سے ممکن ہے اپنے اس کے الجھاؤ جو ہیں اس سے میں کچھ اپنے ذات کے جو الجھاؤ ہیں اس میں کچھ اس کو سلجھا سکے تو مصوری اور غالباً شاعری کا بھی ایک صحیح ہے اس کا ایک ہی رنگ ہے اچھا شاک صاحب آپ نے تو کئی ایک تصویریں بنائی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے مختلف میڈیم بھی استعمال کی ہیں آپ کو کون سا میڈیم زیادہ پسند ہے میں فی الحال تو آج سکتا ہوں یہ اچھا آپ کو اپنی تصویروں میں کون سی تصویر سب سے زیادہ پسند ہے بہت مشکل سوال ہے بہت مشکل سوال ہے جی کیونکہ مختلف پتہ نہیں میں ہر تصویر جو ہے وہ ایک خاص مزاج کو بجا وہ ہے بالکل مجھے پتا نہیں کہ میں بہت مشکل ہے اس کر جواب دینا بہتر جی اچھا صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ اب مصور کی دنیا میں پہلے صرف چند نام سنے جاتے تھے اب بہت سے نام سنے جاتے ہیں کیا اسی مناسبت سے ریسپونس بھی عوام میں اتنی بڑھ گئی ہے جتنا مصوروں کی تعداد بڑھ گئی ہے یا سمجھنے والوں کا کی وہی حالت ہے جو پہلے تھی کہ موجود چند ہوتے تھے نہیں اب پڑھے لکھے لوگوں میں ہمارے نوجوانوں میں تصوری کا ایک دیکھنے کا تصویر دیکھنے کا ذواب پیدا ہو رہا ہے اور یہ محض مصوری کا نہیں ہے بلکہ اب نے کہا جیسے اپنی تہذیب کے جو پرانے اثرات ہے ان کو وابست کوئی ایک وابرستگی پیدا کرنے کا ایک جو ذواب پیدا ہو رہا ہے اس میں مصوری بھی ہے مصوری کے ساتھ ساتھ میں خاص سے مصوری کا بھی لگاو آج کے زیادہ ہے ادب کا بھی ہے ایک ایک عام بیداری ہے اور یہاں تک کہ تصویریں جو اب لکھتی ہیں پہلے تو زیادہ تر لینے والے ان کو خریدنے والے غیر ملکی ہوتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں نمائشوں میں جائیں تو جو تصویریں خریدتے ہیں زیادہ تر وہ پاکستانی ہو رہے ہیں اور انہیں چاہتے ہیں کہ اپنے ڈرائنگ روم میں چھوٹی موٹی تصویر موجود ہوتی بہتر ہے اگر میں یہ کہوں تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آرٹ کی نمائشوں میں شریک ہونا بالکل اسی طریقے سے فیشن بن گیا ہے جیسے کسی زمانے میں مشاعرے میں شرکت کرنا جو ہے بلکہ تہذیب کی علامت سمجھا جاتا تھا اور آج بھی اور سمجھے بغیر داد دینا بھی تہذیب کی علامت سمجھا جاتا تھا جیسے بیچارے مشورہ کا ہی آج شاعر کا تو کوئی وہ نہیں ہے مگر اس طرح سے اگر بہت سے لوگ محض فیشن کے واسطے جاتے ہیں تو اس میں سے اگر پانچ فی صدی بھی ایسے ہیں جو محض فن ذوق کی وجہ سے جائیں یا روشنا سو تو ایک بہت بڑی کام شاعر شاعر نے اپنے مشاعرے سے اور مستور نے اپنی نمائش سے میرا خیال ہے کہ جس طرح کے ادبی ذوق کو نکھارا ہے محبوب صاحب مشاعروں نے کسی زمانے میں اور عوام میں کچھ زبان کا ذوق پیدا کیا کچھ شعر کا شعور پیدا کیا کچھ رجدانی شعور بخشا بالکل اسی طرح اگر ویسے بھی کسی نمائش میں لوگ شوقی ہی آ جائیں یا محض فیشن کے طور پہ آ جائیں تو وہ بھی تصویر دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ لے کو مسلسل اچھا شاکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم